أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذهب وفسه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وآفعك إليا ومطهرك من الذين كفروا وذاعذ الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم قال نہ جب اللہ تعالی نے فرمایا یا عیسا اے عیسا انی متوقفی کا بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں راسو کا ادیا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں موتا زیرو کا بھی اللہ اور ان لوگوں سے بات کرنے والا ہوں جنہوں نے اکر کیا دین اتہ باہو کافا ہو اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا علا یوم سیاماتی سیامت تک سما ال جرکم پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے آش کو پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا سی ما تم تم سی ہی ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ادفالی متحفی کا وہ آپ کا علمیا جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں متوفی کا اس کا مانا ہے پورا پورا لینے والا ہوں متوقع کا پورا پورا لینے والا ہوں وفا وفایتی کا مانا ہوتا ہے پورا پورا لینا اور توقفع وفایتی کا, وفا کا معنی پورا کرنا اور توقع کا معنی پورا لینے لینا تو پورا پورا لینا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب عڑیسا علیہ صلاح تلام کو اللہ ہو اور جسم سمیت اٹھا کیونکہ عیسائی علیہ و اسلام کو جب یہ کہا جا رہا ہے انمی متابقی کا واف روح کا عیدیا تو اس وقت وہ روح و جسد کا مجموعہ جیتے جاگتے انسان تھے اسی طرح راف روح کا عیدیا تجھ کو اوپر اٹھانے والا ہوں اپنی طرف یہ نہیں فرمایا کہ میں تیری روح کو قبل کرنے والا ہوں اور تیری روح کو اوپر اٹھانے والا ہوں غافر القاع میں اور متحفی کا دونوں میں مرجا عیسا علیہ صلاق و سلام ہے کہ اللہ نے کہا اے عیسا میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں خبر کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو جس تیسا علیہ سلاق و صلات کو کہا جا رہا تھا وہ روح اور جسم کا مجموعہ تھے تو اس آئے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحان خولا نے تیسا علیہ سلاق و صلات کو روح و جسم سمیت اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہی کا ٹھیک اس کا مطلب ہے پود کرنے والا ہوں میں تجھے پوت کرنے والا ہوں لیکن یہ پوت کرنے والا کا معنی درست نہیں عربی زبان میں پوت کے لیے لفظ موت استعمال ہوتا ہے ماتا یا موتو اس کا منع ہوتا ہے پوت ہونا مر جانا چلو قرضے مخال مان بھی لیں کہ موتا بخی کا کا مان ہے تجھے فوت کرنے والا ہوں پھر بھی سال علیہ سلادوں سلاد کے آسمانوں پر اٹھائے جاتی نہ ہی ان کے زمین پر نزول کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے موسا وقت ہی تجھے کوت کرنے والا ہوں اگر اس کا معنی کوت کرنے والا ہی کر لیں تو مانا بن جائے گا تجھے فوت کرنے والا ہوں یہ تو نہیں کہا تجھے فوت کر دیا ہے فوت کرنے والا ہوں یہ مانا بھی کریں تو پھر بھی انکار کوئی نہیں اللہ ہی فوج کرنے والا ہے کب فوت کرے گا جب اللہ بڑا چاہے گا پھر بھی عیسائیوں کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام سلام سارے گنا ان کا پٹھارا بن گئے یہودیوں کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا وہ کہتے تھے کہ ہم نے فصل نسیحا عیف ہماری ہم نے مسیح نسیحی بن مریم کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سرمایا ماں کا ما ہوا ما والا کے ان شب انہوں نے نہ تو قتل کیا نہ سولی چڑھایا بلکہ ان کے لیے تو مشاطے بنا دیا گیا دوسرے آدمی کو عیسا کا ہم شکل بنا دیا گیا فوت کرنے والا اللہ ہی ہے آپ کو بھی مجھے بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو فوت کرنے والا اللہ ہے یہ کہنے سے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں فوت شدہ ہونا سابق نہیں تھا سارے انسانوں کو اللہ فوت کرنے والا ہے اس جملے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ سب کو اللہ والا فوت کرنے والا ہے لیکن اس جملے سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ سارے انسان ہی مر گئے ہیں فوٹ ہو گئے ہیں تو متا وقف کا ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا معنی ہے پورا پورا لینا عربی زبان میں توقفہ یا توقفہ کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفیہم وقفی اللہ کے عوال کا پورا پورا بدلا قیامت کے دن دے گا تو ایسا سلاک اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قبض کیا ہے پورا پورا اٹھا لیا ہے ویسے قرآن مجید میں اس لفظ کا معنی یا توقع یا توقع کا سلاح دینا بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت سلا دیتا ہے سبق آپ ان بل تمہیں رات کے وقت سلا دیتا ہے رات کے وقت کوئی فوج تو نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفل سبق اللہ یہ تبل ان خی نہوتی ہا وی لم سے مطلب منانی اللہ تعالی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبل کر لیتا ہے اور ان کو بھی جو ابھی نہیں مریں انہیں نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے اس معنی میں بھی پرانے مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے پھر جو اگلا لفظ ہے تجھے اپنی طرف اٹھانے والا تو یہ الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عیسا علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پر اٹھا لیا روح جسم سمیت اٹھایا جانا مراد ہے پھر اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ عیسا لہی سلاق و سلام فوت ہو چکے ہیں یہ بھی مان لیں تب بھی عیسا لہی سلاق کے کی نفی نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے بن کر تو علیہ السلام وہ اگر فوت شدہ بھی مان لیں تب بھی ان کا نزول ثابت ہی ثابت ہے قوم کرنے کے بعد اللہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے کئی مثالیں آپ سورہ بخارہ میں پاڑ آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے گھروں سے اللہ نے کہا مار گئے پھر اللہ ان کو زندہ کر دیا بنی اسرائیل نے کہا تھا ہم نہیں لائیں گے ہٹا کے اللہ کو دیکھ اپنے سامنے مار گئے ماں بارکناکمبا کی مئى تملا اللہ تسکور پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تھا كہ تم شکر کرو كتنی ہی مثالیں آپ پہلے پڑھ رہے ہیں سورہ باقارہ میں تو فوت ہونے مر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندے کو دوبارہ زندگی جینے سے سادر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے تو عقید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تم نے آپ و سلام ضرور بد ضرور ناول ہوں گے عادل حاکم بن کر زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ ہار دیں گے جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی تنجیر کو قتل کریں گے ججار کو قتل کریں گے جزیے کو ختم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے سراغین وادے وہ بھی بہیے عراہی اور حجت ہیں انقال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا یقیناً میں تجھے تبد کرنے والا ہوں وارا پھرو کا عریا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں وموتا ہیرو کا مین اللہ رینا کا فارو اور جنہوں نے کفر کیا ان سے تجھے بات کرنے والا ہوں یعنی کافروں سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ ہوا تو فرماتے ہیں بل رافا آہ ہو انہوں نے عیسا علیہ سلات و کو نہ تو قتل کیا نہ کوئی چڑھایا بلکہ بل رافا آہل واہ اللہ نے عیسا کو اپنی طرف اٹھا لیا اس <سلام> علیہ اللہ کو اللہ تعالی نے اوپر اٹھا کے اپنی طرف کافروں سے نجات دے دی وجاہد اللہ دین تباہ کا فوق اللہ دینہ کا فرو الم اور قیامت <سلام> تک تیرے پیروکاروں کو کافروں پر غالب کرنے والا <سلام> ہوں اونچا کرنے والا ہوں بیسا علیہ سلاط و اسلام کے اولین پیروکار نسارا تھے ان کے بعد مسلمان ہیں مسلمان بھی بیسا علیہ السلاط و اسلام کے پیروکار ہیں اور یہ ہمیشہ غالب رہیں گے اور یہ یاد رہے کہ غلبہ علمی، حجت دلائل اور براہین کا غلبہ مراد ہے کہ کیا مت مطلب انہیں حجت اور دلائل میں براہین میں وہ غلبہ حاصل رہے گا علمی غلبہ اور اس سے صرف نثارا بھی مراد ہو سکتے ہیں صرف عیسائی لوگ عیسا اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں یہ ان یہود پر غالب رہیں گے جو عیسیٰ علیہ سلاط و کے منکر ہیں اور ایک اس کا معنی یہ بھی کہ عیسی علیہ سلاط و جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان سب کخار پہ غالب آ جائیں گے ریسا علیہ السلاق جب دنیا میں تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں گے تو پھر ان کے پیروکار مسلمان ہی ہوں گے اور کافروں پر غالب آ جائیں گے الیا پر جب تم پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے فم گئی نا فی ماں کم پھر میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے دنیا بلا سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ادبی تو, تو میں ان کو عذاب دوں گا آداب شدیدا شدید سب آداب پھر دنیا بل دنیا میں اور آخرت میں لَهُم مِّن ناظہین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے پی وقت تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دیکھا اللہ ظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظالموں سے محبت نہیں کرتا ظال کا نسلوح علیہ کا من ال و ذکر الحقیم یہ کہ ہم انہیں آپ پر پڑھتے ہیں من ال آیات میں سے وکر الحقیم اور حکمت والے ذکر میں سے ہیں یعنی کافر لوگ ان کو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب دنیا میں بھی عذاب اللہ وقت سام کے جن کو وہ گرد سے زمانہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں اور آخرت میں جہنم کا عذاب ان کے لیے ہوگا ہی ہوگا اور جو اہل ایمان ہیں ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان مسئلہ عیسی ہند واحی کا مسئلہ آدما یقیناً عیسیٰ طرح کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے قالا کاب اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا تمنا کال اللہ پھر کہا سو وہ ہو جا عیسا علیہ السلاق و سلام کی مثال اللہ تعالی نے آدم علیہ السلاق و کی, کی طرح قرار دی ہے سورت کے شروع سے لے کے اس آیت تک تمام تر آیات وقت نجران کے بارے میں نازل ہوئی اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مباحثہ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کی ولوبت پر استغار کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسی علیہ سلاط وسلام کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا یعنی بیٹا ہونا اللہ تعالیٰ کا ثابت ہو گیا کہتے تھے عیسیٰ کا چونکہ باپ انسانوں میں سے کوئی نہیں تو اس کا باپ صرف اللہ تعالی ہوا یہ انہوں نے وقت نظران نے سردار کیا تو اللہ سبحانہ کہنا ہوا تعالی نے اس آیت میں ان کے داڑے کی بھی تردید کی عیسا لہی سرات السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ماں ان ہی ہے اور آدم نہ ان کی ماں نہ باپ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو آدم علیہ السلام جن کی نہ ماں نہ باپ کوئی بھی نہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ فی الولہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہلانے کے حقدار ہیں لیکن یہ عیدا بالکل ہی باطل ہے اور اس کو ہائی ہی نہیں مانتے اگر اس کو مان لے تو پھر ساری انسانیت اللہ کی اولاد نکلے گی نا اللہ کی نسل میں سے ہو جائے تو عیسائیوں کے تو عقیدے کا ویسے ہی بیڑا غلط ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ چھانا ہوا تھا نے ناطقا بند کر دیا اور فرمایا عیسا کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے ارے ہمت صلاح تو کہ آدم کو اللہ عظم کوہ کر پیدا کیا عیسیٰ کو اللہ نے کل کہہ کر پیدا کیا الحق مربی یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے سامنے جو حق بیان ہوا ہے یہ تیر رب کی طرف سے ہے اس میں شک کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے فلاں سلا کا تم منل لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے سمن ہا جہ جا کا منل پھر جو کوئی آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے فقل تو آپ کے لیے اب نا آنا و اب نا اکم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی بلائیں وہ نہیں سا آنا و <وَنِسَاءَكُن> نی اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی وہ انسوسانہ <وَأَنفُسَاكُن> اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی تم سہل پھر ہم گڑ گر گڑا کر دعا کریں فنج اللہ صلی اللہ تو ہم جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت کریں ان نہا اللہ قلحف یقیناً یہ بیان سچا ہے بوام اللہ اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے وَإِنَّ الله انہ عظیف الحکیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب غالب نہایت حکمت والا ہے فاً طبل پھر اگر وہ پھر جائیں فلّہ علیم بالمفطین تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کچھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے تمن ہاتھ مل علم سورت کے شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تو ہی مسیح عیسا رہی سلاط و اسلام کی ولادت اور ان کے اللہ کا بیٹا ہونے یا نہ ہونے کا زبردست علمی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اتنے وعدے دلائل آنے کے بعد اب حکم ہوا ہے کہ اتنے وادے دلائل ہونے کے باوجود اگر کوئی نامانے اپنی جد پر ڈٹا ہو قائم ہو مشیر ہو تو پھر انہیں مباحلے کی دعوت دو مباحلہ کی یہ صورت ہے کہ انہیں کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں پھر گر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانچ دیکھتے ہیں دلائل کے ساتھ پہلے رات باسل عقائد کا پھر بھی اگر کوئی وعدے دلائل آ کے باوجود نافا بند ہو جانے کے وہ پھر بھی کہ میں نہ مانوں پھر اس کو مبائل نے کیالتوں کا حلا کرتے ہیں گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی دانت ہو سادق نے ابی وقتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آئے ناگروی کا صلی اللہ عل کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ اور حسن حسین ربی اللہ تعالیٰ بلایا فرمایا اللہ یہ میرے اہل ہیں صحیح مشرم کے اندر یہ روایت تو جب یہ مباہلے کا کہا گیا تو اہل نجران مباہلے سے جڑ گئے کہ اگر مباہلا کر لیا تو پھر کام خراب ہو جائے کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اخالت کے برحاقت ہونے کی اور اپنے موقف کے باطل اور غلط ہونے کی انہوں نے پھر جزیا دینا منظور کر لیا کہ ہم جزیا دیتے ہیں مباحلہ نہیں کیا سید خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاقب اور اصید نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ آپ سے مباحلہ کا ارادہ رکھتے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ایسا نہ کرو ایسا مت کرو کیونکہ اللہ کی کسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے مباہلا کر لیا تو پھر ہم کبھی فلا نہیں پائیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسل فلا پائے گی تو دونوں نے کہا آپ ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں ہم وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں یعنی جو زندگی آپ مانگیں گے ہم وہ آپ کو دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ کوئی امین آدمی بھی بھیج دیں اور کسی کو نہیں صرف امانت دار کو بیچے تو آپ نے فرمایا یقینا میں تمہارے ساتھ ایک سچے پکے امانت دار کو بیچوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اٹھو جب وہ کھڑے ہوئے تو فرمایا یہ اس امت کا امین ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین امت کا خطاب دیا صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے امام صبری نے حسن سرن کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عبداللہ احمد عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباللہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ وہ اپنے نہ اہل کو پاتے نہ مال ان کا اہل اور مال سب تباہ و برباد ہو چکا اس آئ سے مباہلا ثابت ہوتا ہے اہل علم نے کردار کیا ہے کہ اگر کوئی ضد میں آ کر حق کا انکار کرے تو اسے سے مباہلا کیا جائے اور جو لعان ہے لعان یہ بھی مباحلے کی ہی ایک صورت ہے اچھا اس آئس میں وسا آنا و نسا ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور بھاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں سب کو میدان میں لا کے جمع کرتے ہیں بیٹوں کو بھی عورتوں کو بھی اور تم خود بھی آؤ ہم خود بھی آتے ہیں اور ربا ہلا کرتے ہیں گر گڑا کے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں تو نسا عورتوں کا لفظ بیویوں پر استعمال ہوتا ہے عام طور پہ جیسے کہ اللہ سبحانہ ٹھایا ہوا نے سورہ رے میں بار بار یا انسان نبی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے پھر اسی طرح ان کو اہل بیٹ بھی قرار دیا ہے بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج کو اولاد پر بیٹوں کا لفظ آتا ہے عورتوں کا نہیں ہاں دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر بیٹوں کے لیے بھی لفظ مٹھا استعمال کیا جا سکتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو بلایا آپ کے اہل بیٹ یہی تھے بیویوں کو نہیں بلایا حالانکہ کسی حدیث میں بیویوں کو نہ بلانے کا ذکر نہیں علی فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم عمائن کو بلانے کا ذکر تو ہے لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ بیویوں کو نہیں بلایا یہ بات قابل غور ہے اگر ذکر نہیں ہوا بلانے کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلایا ہی نہیں ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہو جب لفظِ بھی صاف بولا تو بیویت اس میں شامل ہو ہی گئی آئی گئی نا یہ لوگ شامل نہیں تھے علی فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجماعین یہ شامل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اللہ سے دعا کر کے اپنے عمل میں کی شامل کیا کہ یہ بھی میرے علام تھے اسی طرح وہ جو آئس ہے کہ اللہ تعالی تم سے زندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت اور تمہیں بات کرنا چاہتا ہے جب وہ نا ہوئی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اپنی چادر میں لپیٹا اور کہا ہے اللہ جی پا دیکھا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان سے بھی گندگی کو دور کر دیں ان کو پاس ساتھ اس سے بھی کچھ لوگ نکالتے ہیں کہ اہل بیت یہی لوگ ہیں حالانکہ اللہ نے خطاب کیا ہے نصا نبی سے نبی کی بیویوں سے اور انہیں اہل بیت کہا تھا اہل بیت میں سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن اسم الحسین وبی اللہ تعالیٰ عنہم عجمعین شامل نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ایسا یہ بھی میرے اہل بیٹ ہیں انہیں بھی آیتے تطہیر میں نے اہل بیٹے تک میں شامل کر لے اور ان کی بھی گندگی کو دور کر دے اور ان کو بھی بات صاف کر دیا اٹھانا ہوا تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بھی شامل کروایا ہے آیات میں یہ لوگ شامل نہیں تھے نبی کی دعا کے بعد شامل تھے تو خیر یہ مباحلہ کا طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ سب کو جمع کرو اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت بھیجو انداز علیہ الحق پر یہ جو واقعہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بیان کیا پچھلی آیات میں ان کی قدائش کے حوالے سے یہ حق ہے رمام علاح ہے اللہ کے دماغ کوئی بھی محبود برحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو والد صبر حکمت والا نہایت حکمت والا ہے تو ان سبل اگر پھر بھی وہ روح گردانی کرتے ہیں تو ان اللہ علیم امسدین تو یقین اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے